علم اللہ تعالی آدم ال کام تصویر دنیا بےحاد ہل ہرف ولا تتل بدین فائندین علی وحدی خال سا <سؤال> <لَّه> <سؤال> <سؤال> نبی کریم صلی اللہ, علیہ فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نو ایک ہزار پیشہ ہنر سکھا کے <سؤال> <سؤال> تے اونا نو فرمایا ہے آدم اپنی اولاد اپنی اولاد نک دے اگر صبر نہ کرو دیا پیشیا دین جی وحدی کیونکہ دین میں مولا واسطے خال وے من تالاب دنیا بدینے ہلاکت اس بندے واسطے جڑا دین نو دنیا دے نا دنیا نو دین نال طلب کر دے تلاش کر دے اس حدیث مبارک دے اندر مدینہ دے تاجدار نے وضاحت فرمائیے ایک ہزار حمر پیشے اللہ نے باب آدم علیہ السلام نو سکھائے اور افضل پیشہ پہلے نمبر تے جہاد دسے آئے دوسرے نمبر تے جہاد تو بعد جہاد تو بعد تجارت تیسرے نمبر تے حراست اللہ کے مقبال کلندر لاہور فرما ہے فرما مسلمان اپنے پتر نو علم ضرور سکھا مگر یاد رکھ لے جی اپنے پتر نو ہنر سکھاویں گا सलाम सी समझ तेरे पुत्र को आ जाएगा जो नहीं की इस गल दसा भी यह सू सबक पढ़ाया हूनर معاش کا ذریعہ بنا وہ ہنر فن بندے یاد رکھنا یہاں جناب پڑھ جائے اتو آنے آن ہوں ای پڑھ گیا نوکری نہیں لبھی کریے کی جی نہ کم کروکری لبھی ہے پہ دستے ہیں نکارا بنا کے رکھ چڈیا کی پا آخ آ جی یہ کریئے کتوں کوئی رکھ دیتے وہ اپنی حلال روزی بھی کما اپنے نبی سرکار کا دین بھی پورا کردا خدا دے بندے ویخ ماش اندر سانو ڈنڈی مار کے غلط پا وے تعلیم کدی بھی ذریعے معاش نہیں بنتی ہاں کدی جناب حکومت آلے پاسے رخ جناب ہاں جناب کرنا چاہیے برقرار رکھے, برقرار رکھے کے حلال دنال حاصل کر لوے جس بندے نو مولا سونے نے مزدوری ہنر تجارت زراعت جناب والا ہے سارے انہیں کوئی کام بھی عطا فرمایا ہو لال سونا اس دے مربان ہو گیا جی نوکری لبے بھی سی تو پھر پہلو رشوت بنیاد پہلو ہی مینو ایک کین لگا جی وہ دے اندر ایک سیٹ خالی ہوئی ایک سپاہی دی سیٹ سی اٹھارہ سو منڈے نے درخواست دیتی ہے جنہ و ایک منڈا لگا ہے تین لاک رشوت دکھیا اتی پلیت رکھی گئی اتنی مہاراج ساری آپ پلیت ہو گئی کر دے دیہات ہونا سی روزی بھی نہیں سی چلنا کسے دا پار بھی نہیں سی آنا اتوں بھی کوئی کسے نہیں آخنا دی آج چٹ اپ چٹ اپ اتنے کو نہیں سی آنا جسے مرضی بندہ اپنا کاروبار بند کر کے گھر ج خدا دیا بندیا سد کے جاوا تھی اللہ وہد مولا نے حضرت آدمل سلام ناڑی سمجھائی سی حضرت آدم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 ہے بڑا مگر چاہیے مال نہ اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کربود علیہ السلام نے اس دن تو قربان جاوا ما بیت المال قوم کے پیسے خرچ کرنے اپنے تے جناب نا جائز چا کی فی نہیں ہاتھ لایا اپنے ہاتھ کی کر کے کھانے سن اللہ فرما اپنے دب واسطے لوہے نوم <سلام> کیا ہوا سی نرم کیا ہوا سی وہ لوہارا کم کرتے سن مگر دے محتاج نہیں سن ہاتھ مبارک نہ لوہا پڑتے سن جے مردی پرزا تیار کر دے سن کیڑے اور کیڑی کہ تیار فرما سن اس لوہے دے نال حضرت دابو علیہ السلام جنگی ہتھیار تیار فرما سنچتے سن دے سن جڑا بھی حلال حاصل ہونا ہے حضرت دابو علیہ السلام نے اپنی روزگار بڑھا لینی ہے خدا دے بندیا گور فرمال سدکے جاوا حضرت جناب جننے بھی امبیال علیہ مسلام کوئی بکریاں چار دے رہے سد کے جاوا ایک سماش انہوں نے ہاں جی اس طرح کیتے نے اللہ بہاد شریف مولاد پاک بندیاں نے <تصفح> تے ہو جائے بھی گزرے نے حضرتی سا سلام مانگو جنہ کوئی کم بھی نہیں کیتا اور سبر فاقیا سن انہیں جنگلوں دے اندر سیر کرنی کدی شکار پھڑ کے گزارا کر لینا شکار پھڑ کے گزارا کر لینا ہریا پھڑ جناب جنگلی گائے گزارا کر لینا سنر گزارا رکھنا اپنا ہاں اپنے ہرسد کدی بھی پیچھے نہیں سن پہ جیسا پہ جانے ہرس خا شائے نہیں سی اس واسطے وہ گزارے ریندے سن اس واسطے جدو نبیا حضرتی سی سلام انجے ملتے سرکار کی امت دے ولیا دن بھی ایسے ولی ہوئے نے جنا بغیر کما تو ہی رب تو رسک حاصل فرمایا راکنا سبحان اللہ اللہ سبحان گور فرما سد کے جاوا ہاں جی ہو جدر لوگ گزرے نے جنہ نے جناب یاد رکھنا جڑے پیچھے اور میں دس دے دس او برحق نے ایک بڑا وڈا طریقہ اللہ وحدلا شریک مولا نے قرآن چ دسیا اور نالوں ایک انوکھا طریقہ ہے کہا چشتیہ میں کھانگالا من سڑک ہے جڑا اپنے اللہ تو ڈردا اللہ تو والا بندہ وے تقوی پورا اختیار کرستے مصیبت نکل بھی بنا دینا وا رزق بھی اتوں دینا وا دے وہم خیال چی نہیں آخنا سبحان اللہ جڑا وہم خیال دے اندر بھی فرما گنج بخش بانگو رب سونے دا تقوی اختیار کر لیا جہا پرہیزگار بن ہے پھر اللہ کئے ہے اللہ فرما خیال چ نہیں ہوں وہم گمان چ نہیں ہوں روزی سوکھی دینا وا دینا بھی حلال دی رب سونے نے جیسے خاص چور کے لے آنی حلال بھی, بھی جڑا ایمان تے تقوی اختیار کرتا پرہیزگاری اختیار کرتا ہے درد وہایا رہدا ہے کسی شہری پرواہ خیال نہیں رو اپنے مولا دے سہارے دے بیٹھ کے اپنے مولا سونے کی یاد چھ رب فرما فکیر ساڈا کام رکھ کے بیٹھا فکر روزی رکھ چھو نا سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے آخو سد کے جا مدینے آپی سبارکا در بہت ساری حدیث پاک نبی پاک سرکار نے بیان فرمایا جس در آکا نامدار نے دسیا وے بندہ پرہیزگار ہو جائے اللہ بغیر گمان تو یون وے جیڑا بندہ ایک غم اپنے دین دا رکھ لے اپنے دین دا غم جا بندہ پا لا اللہ وہدا مولا او دے سارے غم سمیٹ اللہ فرما ہے جہا بندہ دنیا دا غم غم نہیں رکھتا اپنی اثرت دین دا غم رکھتا وے ہلور دی حدیث دا مفہوم ہے رب سونا اس دے سارے غم آنو ہو دی ہے کی مطلب سارے گم اللہ سونا وہ آپ ہی چک لینا وے تو اس بندے نو بغیر غم فکر کروی اتا فرما چڑ دے جدو اس دے کوئی اور دنیا دا दुनिया का कम पैन लगता है अल्लाह सोने का फकीर, अल्ला फकीर जदो दीन का कम रखा रब इनी रोजिए फरमा आप भी खादा है लंगर भी चला है पुत्र भी खेद ने पोतरे भी खाते ने पड़पोते भी खाते ने جی حیشدیق ویخنی ہوج د آستان ہاتھ جائے ایک سدکا پہ خاندے میں نے انہ دی اپنی کمائی کمائی اس فکیر دی جڑا رب دین کا رکھ گیا انہ کوڑ دربار کے آستانے یہاں کھوڑیا اپنا کام پی گیا دنیا کا یہاں دین کا کم چھڈیاب آتا ہے اچھا پھر اثر ਉਸ یار ਦੇ روح موہ نو ویخنا خدا دی قسم کر سم فرما اگر اگر لوگ بن جن چل حضور سرکار دا غم رکھ کے بیٹھا بہدلا شریف مولا وہ سارے گم آپ ہی ونڈتا رہی جا غم گرسا رب ہو جاوے آئے خدا کی قسم کرنا فرما مدینار سرکار دے قرآن نے سنو ایک ذریعہ آو سوال اٹھے گا توجہ فرما اتنے ہوں سوال اٹھے گا اللہ دے فکیر حضور سرکار دے یار صاحب کیوں پھر کم کر دے سا ਤੇ تڑے س کریز گار بڑے سن انہاں انہوں کوئی قسب کرتے سن مڑ کیوں کرتے سن اللہ دیا بندیا مہارش واستے جڑا اللہ مکبال کلندر لاہوری بول گیا اقبال فرما جپٹ نہ پلٹ ن جپٹ کر پلٹ گل پہ کرتا باز کی اللہ مکبال مومن باز, باز آ کے کیونکہ دنیا مردار ہے کافر مردار کا تلبگار ہوں اللہ زندہ وے مومن باز وانگو زندہ دا شکار کرد اللہ زندہ حی اللہ مومن ہر دنیا دے اندر پھر کسب کیوں کر دا ہے کوشش کیوں کرنا ہے تینو پتہ ہے رب را دے کے رسک ضرور دینا آواب دینا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا جپٹ پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان آہا, او سی اردو دے اندر تے فارسی بھی سنا دے ہوں اقبال فرمو نے نگر خدرا بچش میں مہرمانا نگاہ ماست مارا تازیانا تلاش رزق ازادہ دند مارا کہ پاشد پر کشودن رہا بہانا ترا ڈٹ کے آب سبحان اللہ اقبال فرما سا محرم رات بن کے ویخ فیر تل سمجھ آئے گی ساری نگاہ کو لگتی بندے دے وات کٹ کے رکھ چڑتی ہے آخر سانو رب سونے نے کسب کر اس واسطے حکم دتا ہے کہ باشدری پرشو دن ر ताकि पर खोल का बहाना बनया रहे पर खोल का इस राजी खुदा दी कसम करके आना मोमू रब सोने मूह में भी रिस्क टोर के देना सी जोड़ा रब सोना परिंदू कुत्त्या बिल्कू जानवरों منہ دے رک پہچا منہ تیرے سامنے مثال میں حضرت رحمت لالا دہرا دیا ہوں غور فرما پہلو قرآن سنا و جس لا وا د شریق مولا نے دین دے پکے پکے وعدے فرمائے اللہ نے ایک مقام تے روم آیت نمبر چالیس یعنی پیدا کرنا تے رزق دینے نو کٹھے رکھا سو جی پیدا بغیر سبب تو چا کر دے مولا رزق بھی بغیر سبب عطا فرما د سونے نے رکھا ہے سد کے جا اللہ فرماؤں گا خالا کام کا کوم کا اللہ نے تو پیدا فرمایا ہے پھر تا فرمایا फरमाया तवजो फरमा इथे रब दर्शा जिमें पैदा करना मैं रब की तरफो इवें समझी रिस्क देना भी मैं मौला दी आगा। आगा। आगा। जो ने की तरफ रजो ने कि आखना सुबह गल ایمانرسو یہ پیدا کون کرتا ہے اللہ, تے اللہ نے رسکر سمجھو یہ تیاری ہے یہ ہے آئٹم جنوب کوئی ایٹم نہیں مار سکتا دے دلج پیدا تے ہو جائے دنیا اگر پھر دی یہ قرآن کا ایتم بم تیار ہو رہا ہے آخنا سبح اللہ سدکے جا اور فرما پھر فر اللہ واہدا شریق مولا نے اور مقام سورہ غاریات آیت نمبر پھر رب بسونے نے وعدہ فرمایا اللہ ہے فرما بے شک اللہ ہی رزق دین والا ہے رب سونے نے نئی گل چی وعدہ فرما کے بھی بعد پھر ومانت بھی لے لیت رب سونا اللہ سونے نے زمانت رسک دیے اللہ فرماؤں ملتا اللہ فرما کوئی بھی جاندار زمین دے چلن والا ہے دا رزق دا زامن مائ اللہ لگی دیتی دیتی سو ضمانت کے نہیں بولو بولو یہ ضمانت مولا اے کہنا دِی پھر ضمانت خالی نہیں رکیا پھر نال قسم بھی کھانا قسم ایک اور مقام تراب فرمائی ہے زاریات کی صورت ہے ایت نمبر 23 اللہ فرماؤندا ہے سو ربی السما والارض انہو لا حقو مسلما انکم تتقو رب سونا فرمائے رزق ویچے تو رزق اور جو تعداد اتو مطلب ہی تقسیم ہو کے آنا رسک سونے نے اتو ہی گلنا ہے توجہ فرما ہوں خالی کی سد کے, کے جاوا اے گل فرما کے اگے اللہ فرما ہے اللہ فرما تے زمین دے رب دی قسم لہو لہ بے شک میرا رزق دینا جڑا ہے آونا ہے اللہ ہے لا حق اے پکی گل مثال بھی دیتی شو مثلا ما ان لکم اللہ فرما ہے جی تسا بولتے جی آپ بولنے میں کسے نو شک نہیں کی دی اللہ پک رکھ توجہ نہیں اس ایک بہت بڑا عرب دا کو ڈاک ڈاکٹر پر اربی جاندی انگلش نہیں سی جاندا جان سی جاندہ اللہ کافلا ایک گزریا وے کافلا جنگل تھا پا گزر قرآن پہ پڑھ کے قرآن دی تلاوت سارے رزقا تارے نے یہ جدو آیت کرنا وج پئی اربی کنا قراندی آواز پئی تلوار پڑ کے کوڈے رکھ کے توڑ کے آدھے بد بختا رب آخدانگا پھونڈا پھرنا سبحان اللہ بےان ہو گئے اللہ اکبال جڑی پہلو گل کر سنائی سی اللہ فرمایات پیاکھ دے پیر پیرا رب باہ رب تو بھی زیادہ نی پر اڈیا رن ویچنے اگر رب سونے کا راجک سمجھتے کدی نو اگے نہ دے اسان ڈھڈ نو مر بن جی اسان مولا یقین رکھ کے اپنے رب دی فرما برداری ماسا بھی فرق نہ آ کے اللہ سونے نے بابقلوسے کا ایک میں گل اللہ سونے نے قرآن مجید ایک گل سمجھائی اسے سورا دار یاتر جتے جناب رب سونے نے قسم کھا کے سامان جناب دسیا کہ راد فرما ہاں اللہ وحد شریف مولا سونے نے, رزق دے باب دے اللہ سونے جناب جناب دسیا کہ رادک میں سمانا تو رسک آنا ہے ہاں رز آسمان تو سباب میں بڑھا کے قسمت ساری بڑھا کے بھیج دینی ہے جیسے قسمت جو کچھ ہونا ہے مل جان ہے تاس پہ بھروسہ رکھو دل جماعت رکھا سونے میں بغیر سبب تسیلے تو بھی رسکتا فرما دینا وا کی مطلب باوے تجھ کرے باوے نہ کرے میں جی تب پہنچا ہوے گا تیر منہ تیکر پہنچا چا جدو تیرے واسطے میں لکھیا ہے اور جدو نہیں لکھیا ہونا با میں جو مرضی کر کتوں لب تنو لب سکدا اللہ نے ایک مثال دیتی ہے سدکے جا ایک واقعہ بیان فرمایا نال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلا تو تسلیم کو <سلام> ابراہیم مہمان نواز بڑے سرکار نے مہمان تو پوچھتا نہیں مہمان نواز بندے کا مہمان تو پوچھے گا نہیں کھانی جی کئی پھر پوچھتے ان نے روٹی تو کھا کے آئے ہو گئے مراد ہے ان کے ناروں نہ ہی روٹی تے کھا کے آئے ہو گے نا روٹی کی بخ تو نہیں ہونی تو اگلے بچارے شرم نہ کوئی مان بے وقوف دا کم بخیر کنجوس مکھی چوس کا کم ہے جا نہیں پوچھے جا نا سن حضرت ابراہیم فراغ آئے فرشتے بندے دی شکل دے اندر انسان حضرت گھر تر گئے پوچھنا تو بعد کی گل بٹھایا چپ کر کے نہ لہ بہانا لا کے لہا تے سدھا گھر بڑھ گئے گھر گئے وچا پورا پڑ کے سامنے رکھ د پورا کے سامنے رکھ درشتے ہونا ہوں کھانا او تے انسانی شکل چاہے بیٹھے سن اللہ. گل سمجھا جی فرشت نے نا ہاتھ گانا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف ماسوس فرمایا دل گندر کیوں نے خوف گندر حکمت تے کیسی یار میں رو محنت محبت لے آدی یار یہ کھانے نہیں پی گل ہے میرے ناراض میں کی چکر ہے کھانے کیوں نہیں اللہ دوجا راج یہ دوسرا راز حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واسطے خوف تو محسوس فرمایا کہ جڑے نہیں پہ خانے فرشتے آزاد دے بٹھے اس مخلوق نو عذاب دن واسطے نہ آئے بیٹھے ایس واسطے ڈرے اس واسطے نہیں کہ آپ سرکار فرشتوں پچھاڑ ہی نہیں سن سکے اللہ سونے روزی دا کہ سرکار نے فور جا کے اس غلبے دے اندر ہی دن نہ فرمایا تو سیدا جا کے وچا پا کیا اے ابراہیم علیہ سلام سنت پات کی ادائیگی کا گلبا ہوا فرشت نہ گل جدو وکھی نا تو فرشتے کہن لگے ابراہیم ایسا بشار دین اللہ خوشخبری لے کے آئے ہیں بی بی پاک بیک سن رہی ہیں ساشا خوش ہوئی ہیں پوچھا ابراہیم کی خوشخبری لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ درد کر دے تیرے واسطے پتر نے ایک سالے کی خوشخبری لے کے آئے ہیں بی بی پاک نے جدو آواز مبارک سنی سن متھے مبارک حیرت ہاتھ مار کے نے ہائے میرے بوڑھے بڑی ایسی جڑی بچے دن کی طاقت بھی نہیں رکھ دیونا ہے فرشتے آدھے رب سونے کابارکار گل کر جاوا اج دے کئی بے وکوف سیلا کٹن والے آخری آ کے پٹنا اتوں نکل آئے میں آیا سد کے جاوا یہ آدھے یہ آ کے بہلی آ گل آ کے یار جڑا تیرا آو بکرا ہوے یہ تو میرے کتے واگ لگتا ہے تیرا بکرا مینو تیرا بکرا میں نو کتے وانگو لگتا ہے میرا ایک کتا بالکل ہی وگلے آخر نہ مرادہ کدی بکرے بے کتے بھی ایک جیسے کی کیاس کیتی بیٹا ہے. خیر مار پہ کرنا کجا متے دے ہاتھ مارنا کجا پٹنا کوئی آپس دے اندر جوڑ رڑدا نہیں سارے کوئی بے وقوف جب بی ہاتھ بی مارے آکھے گھبرا نہیں اللہ سونے دیر دے رب سونے نے پچھو رزق دا مسئلہ بیان فرمایا اگے باب ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر ایسی بڑی مائی جڑی بچے دین دے دل نہیں سی اس اما پاک دے گھر دے اندر پتر دی بشارت سنائی سو رزر دی بشارت حضرت ابراہیم آپس جوڑ کی آخر رب سونے دیا گلا گل بغیر سبب عورت بڑھڑی ہو گئی بچے جمن دے قابل نہیں رہی سبب وسیلہ ختم ہو گیا وے قابل نہیں رہی پر ساری جو لکھیا سی ابراہیم نو پتر دے چمو قرآن ہو سدکے جا جاوان مولا ایک کہنا تو سونے نے دسیا میں می مائی ہو بچے ہونا کوئی تک نہیں پر بنتاب میں جو دینا سر دے دینا بولتے سی رب سونے نے ساری دنیا نال بچے دین دے وعدے نہیں ہر کسی نے میں پتر دینے نے تو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا پتر اس لیے جدو اما سا بچے طاقت ہی ختم ہو گئی اندر رب سبب تے تھلے ختم ہے پھر پتر آ گیا پبب ہو پہنچ جی اللہ پر گل صرف پلٹ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹ لہو گرم No. اے صرف لہو گرم رکھ دے بہانا رکھا اللہ اولا شریک مولا سن ہوں جی رب پھر نال اللہ سنے نے سن قسم کھان تو بعد پھر حکم بھی ہوئے سانو اعتماد کا دا بھروسے دلہ دا فرما وکل فرما بھروسہ اس تے کر ایسا اون دے تے تروسہ کریے کدے واسطے جڑا کل دھوکھا دے جائے مر کے وہ پھولیا <laughs> <laughs> <laughs> جن آ جا کے نہوسا کی کیتا سی وہ ڈانگ ہی نہوسا اس جہاں ایسا زندہ ہے کدی مرتا نہیں آ وسا کر اس واسطے سر کے جا مدینے امت نو اللہ نے سنایا ایک اور آیت اندر بھی اللہ فرما وے فتح کم تمنی فرما اگر من والے جی اگر ایمان والے جے صرف اللہ, جے صرف اللہ, جے صرف اللہ جے بولو, بولو اللہ پر کنویں بھروسہ آتے ہیں دل دینان پہ جا یار کل نہ پا ملک پہ جمنا بھروسہ کنو آ دل د نو میں مثال دینا توجہ رکھی جس بندے کی نوکری لگی ہو نوکری لگی ہو سورے شام بڑا مطمئن متمین اٹھتا سائی میرا کام لگا ہوا مینو تے اپڑ جانی تے ہے مہینے تو بعد تے تنخواہ اینج پہنچے ایمان نال درس اور ستیا جاگ دیا ہوں جا سپرد ہوا وہ فکر رکھے گا یا تنخواہ دی سوچ کے دسو کی پہنوں پتا ہے تنخواہ دی فکر لگا تنخواہ دی فکر رکھے پھر تنخواہ تنخواہ چوبی گھنٹے لگا رہے کام دے پچھے کیوں لگتا سب ستے رہے بیچار ستی پوڑیا جن پتہ ہے مہینے بعد منو تنخواہ لب جانی ہے ان مہینہ کم تے زور رکھ رہا ہے کم کام چمی نہ آ تنخواہ سمجھ نہیں آئی گل تنخواہ ادھروں لگی کڑی پتہ جانیے میں کام تے زور رکھا تے رب تے مطالبہ رکھ تو میرے تے زور رکھ میں جو توجہ نہیں ذرا رب فرما جا سڈ ہوں سد کے جا تنخواہ گورنمنٹ لا دیتے بھروسہ ہوے فیکٹری لا دے دل متمین ہوے دربے وا دے اطمینان نہ ہوے پھر تکلندر اقبال سچ بول اٹھے بتوں سے جی کوئی امید خدا سے نام دی بوں سے تجی کوئی امید خدا سے نام دی بتوں سے تجی کوئی امید خدا سے نام مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مومن ہوئی بھروسہ رکھ دئی دنوں پتا ہو میں رب سونے دا کم کرنے رب دا جیڑا میرے ذمہ لگا اس میں ماسا کمی نہیں آن دینی او گال صرف آپ کو اپنے یقین تے اعتماد جن رب نال قسم چا کھانے میں نہیں کاندہ اپنے ہاتھ نال بھی نہیں کھانا تواوے گا تو کھاوا گا کرتا جنگل بیٹھ کے جو فرمایا اللہ جنہ چر نہیں کنا چر کھاوا گا نہیں اللہ سونے کل سلام دیتا ہے۔ خدا بعد اولا شریک مولا دے نال بندے دا محتاج نہیں بغیر کام رکھ لان اپنی بخش بغیر کھوان پیان تو بغیر کھان پیان تو بندے نو پوکھ لگے ترے لگے ہدیس پا کے چاہ جب تچال آئے گا اسلانتی آخنے دجال نے آخنے میں جڑا خدا منے گا انہوں روزی دیا گیا باقیا کی بند ربین امتحان لے نہیں آسمان حکم کرے گا تجال پانی بند کر دے آسمان پانی بند کر دے گا زمین حکم کرے گا اگنا بند کر دے گی ہوں دس سبب اتلا بھی بندے تھلے والا بھی بندے کیون گے ایتھے ہوں اکل والا تو رہ جائے گا پر عشق والا کیونکہ اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ اس وی رسک فرما وے حدیث رسول اللہ جئی مان بن گئے خدا من لے جاپریز نی کڑے آئے انہوں کا رسکروی بڑا موجنا آخنگ لڈیا تو موجہ لگ گئی ہو اچھی چنے رہے آئے مول بھی گئے اجڑ گئے ہوں رب سو نہیں رو مہی لگ ایمانو گویا پھولیا تھلے والی گلان نے یہ کنک تلانی تلانی تہوار کو تھوڑی گلا نے تھلے والی یہ جیسے جیسے بندہ اتنا جانا تو یقین آتا <تصفح> رب سونے گلوں ہوگ کے تبجو فرما اور گل سنا <تصفح> حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حکم ہو رہا ابراہیم اپنی گھر والی معصوم بچہ چڈیا ایسی تھان کوئی سبزا نہیں فصل نہیں کاشت نہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں فل دین حضرت سمائی علیہ السلام اسلام پھڑ دے فل کے کعبے دے کول بٹھا لے حکم سی پیشان نہیں ویخنا بٹھا کے پلاں پہنے ملک شام لے گھر والی نے پچھے آوے پوچھا کہ سہارے کہارے چڑھ چلے ابراہیم علیہ السلام بول دے نہیں رب نے منا فرمایا سی کے چ दसना चाहे जिन्हू यार बनाया सा इतमाद कि यारोसा करे इस्लाम तुर रख के, के गल सुन सदके जावा पुत्र मासूम कुछ खेद वाल लाओ बीबी ना उथे कोई बंदा ना कोई चुग है ना कोई, कोई सबदा خود قرآن پہ بول رہا ربکل تو بےوسل اے رب اپنا رب میرا میرے پالن والے اپنی اولاد اتے چڑھ چلو جیلا کری ماں بےوا دن گائے زر کوئی کل چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماج اتنے سانو خیال آئے آئی شاطان کی پیا کرنا وے ویخ سی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 کرنا تو آپ کیا فرماوے گا ابراہیم ہی چلے گا نا سدکے جاواں بی پاک سفا تڑیاں مروا تے چڑیا نے ادھر چڑھ کے پانی ویخر بھی چڑھ کے پانی ویخ پاسوں کو خو ن نکلیا کھڑا وے چشما پانی باہر پہ سٹ دے پانی بھی ہے سم بار کے جڑا کھا کام بھی ਜੀ ਪੀ ਲਵ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪੀਵੋ نیت خوراک خوراک نیت پیاس پوری دے نے جدو مکے در مدینہ تاج دار نے نبوت دا اعلان فرمایا میرے پنڈ تک گل پہنچی ہے میرے دل خیال ہویا جا کے ویخان دے سی میں نبی گل تو سنا آیا وا مانو پتا سی دشمنی سارے نبی ہاں جی میں ڈر مارے دن نو گار لکدا سو رات نو مکے دیاں گلیاں جا کے گلا سنتا کیڑی بی بی اس نبی گل پہ کر دی پتہ لگ جائے کتھے بیٹھے ہزور سنتا دن دن سا پوچھا یار کھانا کیسا پیندا کیسے, پین کیسے فرما نے زم سم دا پانی پی لینا سا پندرہ دن نہ پک لگی ہے نہ پیاس لگی <laughs> سلا سونے نے کد چی ہوں نے حکم سے پہرا دب سونے وہ گھر والوں کی عزت بچا رسک پہچان تہرا دے حضرت ابراہیم سڈکے جیسے سہارے پہ گئے ہوں گا سنی लग सोने वाक्य दिखा के हाजिया सबक पढ़ाया है जदों सफा मरवा तोना पहाड़ी है जिस पहाड़ी तबीबी चढ़ी सी जदों थले उतरी अगे खूब हो ही ही। ना सोची इंग्लिश ना पढ़ेंगे तो खाएंगे कहां से साड़ी हाजरा कि इंग्लिश पढ़ी सी हम हाजी हाजरी करके सफा तो जदों ہائے جگ پڑے گا کھا کتنا کہا جی آ حج روڑی بولیا نبی سرکار نے فرمایا اگر اللہ سونے تو بھروسہ کرو حدیث باغ سناوا بولو بولو بولو ایم لوگ اپنے رو نسے گا رس تبے گا جی تب لینی ہے موتوں ما تب میں مثال دیاں سمجھا گا ایمان نہ دسوئے بندہ بیمار ہوتا بوتھا بند ہوتا بوتے نک تھے تھی کھڑا میرے رزک کا وسیلا کی سی نک ہے کہ آ منہ وسیلا بند تو رس کتنا جان <laughs> <laughs> جد بندے کا رزق ختم ہوتا ہے تو سجان تو بسترہ بورا گول ہوں پنچی کر ہے پرواز ایمان نال دسو اسلے دھو سو کتنے نکلتا میرے کملی والے آقا نے فرمایا گا رب تو انج بھروسہ کرو جروسے دا حق ربو روزیتا گا جو میں کی مطلب رات نو بے فکر ہو کے آدھنے بیٹھے ہوں دن ندر روخ کرتے دانا کہ آ جا پر صرف پر صرف سرف ہلا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھ لرور شریعت آخ دیے صرف کندیا پار نہ پان بوجھ نہ پان تاکہ یہ کریز نہیں دے ستا بندے کام قسم خدا دی قسم کمائی اس واسطے آخیا گیا تاکہ نظام بھی لے اللہ کو درویش اتنے بیٹھا بیٹھا فرمایا اے درویش کہا دے واسطے بیٹھا آخر جی اللہ اللہ کرنے واسطے فرمایا روزی معاش آج جی کرتےوسا پورا اپنے رب تے کسے تے امید رکھ کے نہیں بیٹھے بیٹھے نے کدرو آئے گا سونے دل نہیں لگا پھر اٹھو نکلو نا تو اٹھو بٹے دروازے کی قسم کر کے آنا اپنے اوپر اس نے لازم کر دیا ہے سنو اپنی رحمت پر گل اللہ سونے بخشش بخشن کا وعدہ نہیں فرمایا کہ تصا نہ بھی کرو گے تا بھی بخش دیا گا جیت لگے اور لگے رہو میں تعوی ضرور بخش دیا گا نہ رب سونے قرآن دن کوئی وعدہ فرمایا رزق میں ضرور د درمیش خدا دی قسم کر کے آیا ہوں شاید شادی رحمت اللہ فرما درمیش جنگل واش آیا وا ایک لومڑی پی ہے نہ ہاتھ نہ پیر نے وڈی ہوئی تھلے پی ہے آدھا یہ رب کہوانا ہوگا نہ بچاری ہاتھ نے ہوں پرندے اڈ کے منہ تھوڑے ہو مارسے مٹی نہیں کھی کوئی کھی نہیں کھاندی جڑی زمین کھانا بھی کتوں گی ہوٹ کھلوتا ہے دا کی شیر آیا ہرن شکار کر لاسو شکار کر کے بہریا لومڑی کھان لگ پیا شیر کھا کے تر گیا شری خراؤ باقی جو مال بچا کچیا گریبی چاستے بزرگ پہچا شیرانے ہتھوں بھی لومڑیا کوا جی تج کوا بغیر کرت نے نہ پیر نے تینوں بھی کوا گا ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ भी खावा क्यों सोचना है एक पासे क्यों वेख्याई खुदा जी कसम करके आना رزق توجہ فرما ایس ایمان جدو بندے گا یقین گا جس مولا کچھ یقین دسیا جب دا یقین گا او قدی حرام دا سریا اختیار نہیں کرے گا او نو پتا ہے دینا انے وے اے وے حرام دا نا دا ہاں جی انگریز دی دی کافر غلامی دا, دا رستہ اختیار نہیں کرے گا تو فرما خدا دی کر کے آنا تے جے کرے گا تے گا حکمت ہوئے بھی کہ بھی حضور دا دین دئیے بھی تے کچھ لائیے بھی سی ادھر جائیے ادھر دئی جائیے ماری ساڑیے دش دشمن اللہ. خدا دیا بند فرما سر کے جا خالق کے نے ہر ہر شہر رسک دین دے وعدے فرما چھوڑے نے سکی سلطان بابو بولے ماشاءاللہ. سلطان بابو فرما دا دال دلی She are the Fakirah Nazira Nazira